اتا امر فلو صبح نم اچال اللہ کا حکم آن پہنچا ہے لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک اور بہت بالاؤ برتر ہے یونزلوی میم آل میش آل میش امی بدی ان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 خلق القلم انسانا من نطفه فاذا هو خصيم مبين اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا۔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 تح ملو افقال اور یہ تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوکوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق، بڑا مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون اور گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو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 نو مت اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم الل اعلان کرتے ہو والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون, وهم يخلقون اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر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 کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا الاح واحد لا وهم مستکبرون تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے لہذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہے لم لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ظاہر بات ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں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 قبل فل مین القی فخر والخر والیم و اچم اللہ دب می سل شور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی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 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ متیم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ الگین فِيهِمْ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 کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے وکیل تک رب کم کالو خوین احسن فی حد دنیا حسن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 اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سرابہ بہتری یقینا متقیوں کا گھر بہترین ہے جنات عدنی یدخلونہا تجری من تحتها الانہاق لہم فیہا ما یشاؤن کذالک یجز اللہ المتقین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 اور جس چیز کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ کر گھیر لیا اقول اشن دون حرمنا نو حرمنا من۔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 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكون عليهن ام يدسوه في التراب الا سا ما يحكمون اس خوش خبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے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 جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور عالی درجے کی صفات صرف اللہ کی ہیں اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک وَلَوْ يُؤَاخِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّتٍ وَلَاكِن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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَهِ نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا, لبنا خالصا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ اور بیشت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 تم کل کلاتی فسل یخریا شرابم مختلف الوان شف ان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 بَأَذِي قُدْرَةٍ وَالَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ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 اللہ جَعَلَ جل کم مین الیکم وَجَعَلَ وجال کم مزوجیک و جال کم مین ازو جم بنی نفدت از قم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 برو بل مسل رونی اب کم لے والا شعلال مولا وہ اکلونال مؤل ہوں ائی لَا ہوں ل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 جل کمی بوئتی کن جل کل انا بوئتھی پو ن تستخفونها يوم ورنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها وانبارها واشعارها اثاثا اثاثا ومتعاً الى حين اور اس نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا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 مل کل جال اخل جال کم و جال ل کم سر بلتکی کم و سرا بی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 وہ فساد مچایا کرتے تھے او ماسفی کل شہید و جی کیا شہید وَنَزَّلْنَا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 انہیں نہ توڑ جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو تم جو کچھ کرتے ہو یقین اللہ اسے جانتا ہے وَلَا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 اختلاف کیا کرتے تھے و لوشالم احدی میش و لسعلوم نام کم تم تامل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 فَإذا القرآن باللہ من چنانچے جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو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 تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے الخو سمرو اب بھی کبھی حق کی لیو سب بھی چلین امنو لیو سب بھی چلین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 مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإِيمَانِ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 اور یہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں جام میں ہوں فلاتی ہوں ملخواسی لازمی بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے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 یومہھی كل نفس توجادننو نفسہ وہ تو وفہ كل نفسماملت نفس و تو وفہ كلو نفسسم یلت وہ لا یغلمون یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا۔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 لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے اور ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے